صورت النساء کا آغاز ہے سورنسا مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر چار ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر نائنٹی ٹو ہے اس میں ون سیونٹی سکس آیات ہیں اور چوبیس رکو ہیں بعض ایمہ کے نزدیک اس سورہ مبارکہ میں 177 177 سیون ہیں اس سورہ مبارکہ کو سور نساء اس لیے کہتے ہیں کہ نساء کے معنی ہیں عورتیں نساء عورتوں کو کہتے ہیں چونکہ اس سور مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اس مناسبت سے اسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یا ایوہن الناس ربہ کو مل دی لوگوں اپنے رب سے ڈرو تقوا اختیار کرو جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا من نفسوں واحدہ ایک جان سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے حضرتِ حَوَّا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ان دونوں سے آدم علیہ السلام اور حضرت حبا ان دونوں سے اللہ نے کئی مرد اور کئی عورتوں کو پیدا فرمایا زمین پر پھیلا دیا و تق اور اللہ سے ڈرو اللہ تصا البی جس کے نام پر تم مانگتے ہو ول اور رشتے داری کا خیال کرو ان اللہ کان علیکم رقیبا رقیبہ بے شک تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے یہ کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کا خطبہ دیتے تو اس آیت کریمہ کی تلاوت آپ خطبے میں فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے تقوی عطا فرمائے پرہیزگاری عطا فرمائے مفصرین فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا گیا اس کی وجہ یوں سمجھیے اس کی حکمت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ آگے ان مسائل کا تعلق ہے کہ جن پر عمل انسان کرتا ہے صرف اللہ سے ڈر کر وہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں انسان طاقتور ہے وہ حقوق غصب کر سکتا ہے مگر جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو وہ مظلوموں کے حقوق غصب نہیں کرے گا مثلاً اس سے اگلی آیت میں یتیموں کا ذکر ہے تو یتیم عام طور پر معاشرے میں بے سہارا ہوتے ہیں تو جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو وہ یتیموں کے حقوق کو ادا کرے گا بات ہے خوف خدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے جو معاشرہ آپ نے بنایا اور جس معاشرے کو آپ نے تشکیل دی اس معاشرے میں سب سے اہم تعلیم یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے جب بھی آپ نصیحت فرماتے تو ہر نصیحت میں اس بات کا اکثر ذکر فرماتے کہ لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈرو اور جب اللہ کے عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر شریعت پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے وہ آت التام ہوں اور یتیموں کو ان کے مال واپس کرو الا بدل خبر اور پاک کے ساتھ ناپاک مال نہ نا ملاؤ پاک کے بدلے میں ناپاک نہ لو پاک سے مراد اپنا مال ہے اور ناپاک سے مراد حرام مال ہے یتیم کا مال غصب کر لینا قبضہ کر لینا یہ حرام ہے اور یہ مال ہمارے اپنے مال کو بھی ناپاک بنا دیتا ہے کلو ام کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ ان کا نا ہو بند بے شک یہ بہت ہی بڑا گنا ہے ساحت کریمہ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ وراثت کی تقسیم نہیں کرتے اور یتیم کے مال کا حصہ الگ نہیں کرتے اور وہ قبضہ کیے ہوئے رہتے ہیں اور ان مالوں کو وہ کھا جاتے ہیں یتیم کے حصے کو ہڑپ کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے یہ کیا چیز حاصل کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں اس کا ذکر آگے آئے گا وہ ان خف تم اللہ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے درمیان انصاف قائم نہ کر سکو گے یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں ہمارے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے لوگ ایسی لڑکی سے نکاح کرتے جو یتیم ہو اور پھر مقصد یہ ہوتا کہ اس کے مال پر قبضہ کر لیں پھر اس کے مال کا قبضہ کر لیتے اور چونکہ یہ نکاح مال کے لیے ہوتا تو وہ ان لڑکیوں کے حقوق ادا نہ کرتے قرآن مجید فوقان حمید نے اشاد فرمایا یتیم لڑکی کہ لڑکی خیر بالغ ہو جائے تو وہ یتیم نہیں رہتی لیکن یہاں مراد ہے بے سہارا عورت کہ جس کے والد انتقال کر چکے ہیں اگر تم ان سے نکاح کرتے ہو احسان کی نیت سے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر تمہیں ذرہ برابر بھی خوف لگتا ہے کہ اس مظلوم عورت پر تم ظلم کرنے لگو گے انصاف نہ کر سکو گے ما مِنَ کی تو ان عورتوں کے علاوہ یتیم عورتوں کے علاوہ جو عورتیں تمہیں بھلی معلوم ہوں ان سے نکاح کرو مسنا دو دو وسلا سا روبا یا چار عورتوں سے نکاح کرو یعنی چار تک نکاح کی اجازت ہے فَإن خفتم ألّا تعللو بس اگر تم یہ خوف کرو کہ ایک سے زائد عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے فوا تو صرف ایک ہی سے نکاح کرو آج کل مسلمانوں کو یہ مسئلہ تو یاد ہوتا ہے کہ اسلام نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے لیکن یہ آیت کا اگلا حصہ انہیں یاد نہیں ہوتا کہ قرآن مجید فقان حمید نے اشاد فرمایا کہ یہ سب اسی کو اجازت ہے جو انصاف کر سکتا ہو اور جسے یہ اندیشہ ہو کہ میں انصاف نہ کر سکوں گا اس کے لیے ایک سے زائد نکاح جائز نہیں وہ ایک ہی سے نکاح کرے اور انصاف کے مراحل اتنے مشکل ہیں کہ اکثر ایک سے زائد نکاح کرنے والوں کو وہ مسائل معلوم ہی نہیں ہوتے مثلا رہائش میں برابری ضروری ہے خرچے میں برابری ضروری ہے معاملات میں برابری ضروری ہے اس طرح کے بے شمار معاملات میں برابری ضروری ہے اور جو ایک سے زائد نکاح کرے اور وہ دونوں زوجہ میں برابری نہ کر سکے تو کل بروز قیامت اسے جہنم پھینک دیا جائے گا اور یہ کل بروز قیامت اٹھے گا تو فرمایا کہ وہ ایک طرف جھکا ہوا اٹھے گا ساری دنیا دیکھ کر کہے گی یہ وہ شخص ہے جس نے دو بیویوں میں انصاف نہ کیا بس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے فواش تو صرف ایک ہی سے نکاح کرو او ما ملکت ایمان یا سے ذالکا ادنا اللہ تعول یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو اس میں ظلم کا اندیشہ کم ہے کیونکہ ایک سے زائد نکاح کرنے کے بعد ظلم سے بچنا اور معاملات میں انصاف کرنا ایک مشکل امر ہے ذالکا ادنا اللہ تعولو ایک ہی نکاح کرو تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس طرح تم ظلم سے بچ جاؤ گے یہاں پر کنیزوں کا ذکر کیا گیا تو کنیز کا جہاں تک تعلق ہے فی زمانہ پوری دنیا میں نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی کنیز ہے یہ جو خرید و فروخت عورتوں کی ہوتی ہے یہ سب حرام ہے اور اس سے کوئی کنیز و غلام نہیں بنتا وہ آتن نسا سد وط اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے ادا کر دو مسلمان کہلانے والے ذرا غور کریں کئی ایسے بھائی ہیں کہ جو نکاح کے موقع پر بڑا مہر تو مقرر کر لیتے ہیں لیکن اس وقت دینے کی نیت نہیں ہوتی بلکہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ دو لاکھ روپے مہر رکھ لو پھر آپس میں کہتے ہیں دینا کون سا ہے حدیث پاک نے فرمایا کہ جو مہر زیادہ مقرر کرے اور نیت یہ ہو کہ میں ادا نہیں کروں گا تو آپ نے فرمایا وہ بدکاری کرنے والے کے مثل ہے اللہ اکبر تو مہر جو مقرر ہے اس کی ادائیگی کا ذہن رکھنا چاہیے اور جب اس کی ادا کا وقت آ جائے تو وہ ادا کرنا لازمی ہے بلکہ بعض مہر جو معجد ہوتے ہیں کہ جس کا مطالبہ کرنے کا عورت کو حق طلاق کی صورت میں ہے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد میں سے پہلے مہر ادا کیا جاتا ہے پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے اس مہر کے متعلق بھی افضل یہی ہے کہ شوہر زندگی ہی میں بغیر مطالبے کے وہ مہر ادا کر دے یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے اس لیے کہ قرآن مجید فقان نے نیہلا فرمایا نہلا کے معنی ہے دل کی خوشی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اس مہر کو ادا کر دو مہر کے مقدار کم از کم ساڑھے اکتیس گرام چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے ساڑھے اکتیس گرام چاندی یا اس کی قیمت یہ مہر کی کم سے کم قیمت ہے اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا تو پچاس روپئے سو روپئے مہر یہ درست نہیں ہے آپ معلوم کر لیجیے کہ ساڑھے اکتیس گرام چاندی کی کیا قیمت ہے مسئلہ اگر ساڑھے اکتیس گرام چاندی کی قیمت ساڑھے چار سو روپے ہے تو اگر وہ 500 سو روپے مہر مقرر کرے گا تو یہ شرعی مہر ہے یہ کم از کم کی بات ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں اور شرعی اعتبار سے مہر جو ہے یہ مقرر کیا گیا اس لیے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت اپنی نئی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے پانچ روپے یا ہزار روپے یہ مہر شرعی تو ہے مہر تو ادا ہو جائے گا مگر جو مہر کی لوجک ہے مہر کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کی صورت میں عورت پھر اپنا نیا گھر بسا سکے وہ جب تک اس کی دوسری شادی نہ ہو وہ زندگی کے یہ کٹن مراحل گزار سکے وہ اس پانچ سو روپئے اور ہزار روپے میں پورے نہیں ہوتے اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ مہر کی مقدار ایسی مناسب رکھی جائے جو شوہر کی طاقت کے مطابق بھی ہو اور ایک معقول رقم ہو کہ اگر نبھاؤ نہ ہو سکے اور طلاق ہو جائے تو پھر عورت ان ایام کو آسانی سے گزار سکے اس لیے ہمارے معاشرے میں ایک یہ پریشانی بھی ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق سے پہلے تو بھائی اور بھابیاں اسے بوجھ نہیں سمجھتے نکاح سے پہلے اور نکاح ہو جائے اور پھر طلاق ہو جائے تو طلاق یافتہ عورت کو ہمارے معاشرے میں ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے تو اسلام نے ایک مہر کا حق دیا ہے اس میں شوہر کی طاقت کے مطابق اور معقول رقم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے فعم طبن لکو ان شعیم نفسن بس اگر وہ عورتیں تمہیں مہر میں سے کچھ معاف کر دیں فکلو ہنی امری بس اسے تم کھاؤ ہنی امری آ خوشحال رہ کر مطلب یہ کہ عورت اپنی مرضی سے معاف کرے اس پر پریشر نہ ہو نہ ظلم ہو نہ اخلاقی پریشر ہو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عورت اگر مہر معاف نہ کرے تو مرد اس پہ ظلم کرتا ہے کچھ نہیں تو بات چیت بند کر دیتا ہے یہ حرام ہے بغیر اس کے زور اور جبر کے عورت اپنی خوشی سے مہر معاف کرے یا مہر میں کمی کرے تو شوہر کے لیے جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے والا تو اپنے مال نادانوں کو نہ دو پچھلی آیت میں یہ کہ یتیم کا مال یتیم کو واپس کرو تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یتیم اگر ناسمج بچہ ہے اس کو دے دیں گے تو یہ مال ضائع کر دے گا تو قرآن مجید فقان حمید نے اس کا ایک میار مقرر کیا کہ یتیم کو مال کب دینا ہے واپس سے مراد نہ سمجھ بچہ ہے نا سمجھ یتیم بچوں کو ان کے مال واپس نہ کروا قیام وہ ماں جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا اگر یہ یتیم نا سمجھ بچے کو دو گے تو ضائع کر دے گا پھر بڑا ہو کر وہ کیا کرے گا اس لیے ابھی نہ دو ور زکوم اس میں سے انہیں کھلاؤ وقسو اور انہیں پہناؤ انہیں ضروریات ان کی پوری کرو لیکن یتیم کے مال کو تم سنبھال کر رکھو لم اور ان سے کہو قولم معروف اچھی بات کہو اگر وہ مطالبہ کریں تو انہیں جھڑکو مت کہ ان کا باپ نہیں ہے ان کے دل کمزور ہوتے ہیں نازک ہیں تو انہیں اچھی بات کہو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ تمہارا مال ہے جب تم اس قابل ہو جاؤ گے کمانے کے تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے اب یہ مال کب واپس کرنا ہے وب ترل یتاما حتا ادا بلغ نکاح یتیم کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے آزمانے سے مراد مرادی کہ تھوڑا مال دے کر دیکھو کہ مال کو سنبھالنے خرچ کرنے اور بزنس کرنے کی کچھ سمجھ آئی ایش ہے اسے مال یتیموں کو واپس کر دو زمان جالیت میں یہ ہوتا کہ لوگ مال یتیم کو واپس کرتے جب وہ سمجھدار ہو جاتا مگر اس دوران وہ اتنا مال اڑا دیتے کہ جب بچہ جوان ہوتا تو اس کے پاس کچھ مال بچتا ہی نہیں شکر میں ولا کلو اس خوف و بدارن یک یتیم کا مال اسراف کرتے ہوئے ضائع نہ کرو اور خوف کرتے ہوئے ضائع نہ کرو کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے سالا مال اڑا دیا جائے اس طرح یتیم کا مال تم نہ کھاؤ اب جب بات آئی کہ یتیم کے مال کو تمہیں نہیں کھانا اس طرح کے اسراف کے طور پر یا اس طرح کھانا کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے سارا مال ختم ہو جائے سوال یہ پیدا ہوا کیا یتیم کے مال سے پرورش کرنے والا کچھ کھا سکتا ہے تو اس کا جواب سننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اگر غنی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ یتیم کا مال استعمال نہ کرے اور اگر یتیم کا پرورش کرنے والا غریب ہو تو وہ یتیم کی پرورش کا معاوضہ یتیم کے مال سے لے سکتا ہے ثواب تو یہی ہے کہ یتیم کی پرورش اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اس کے مال میں سے کوئی معاوضہ نہ لے لیکن شرعی طور پر شریعت نے اس کی اجازت دی کہ اگر کوئی یتیم کی پرورش کرتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی لے لیتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اگر وہ مالدار ہو تو اسے اس معاوضے سے بچنا چاہیے غریب ہو تو وہ یہ معاوضہ لے سکتا ہے عرف کے مطابق لوگوں کی اخراجات اور عادت کے مطابق یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ فی سبیل اللہ یتیم کی پرورش کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے نیک ہوتے ہیں باقی یتیموں کا کون ان کا والی ہوگا کون ان کی پرورش کرے گا اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا اور شریعت کے اس حکم کے بعد مسلمانوں میں کبھی یتیم خانے نہیں بنے اس لیے کہ ہر محلے کے لوگ جس محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو ان بچوں کی پرورش لوگ کرتے اور بڑی محبت کے ساتھ کرتے اور ایسا معاملہ مسلمانوں میں نہ تھا لیکن جب ہم دین سے دور ہو گئے اور ہمارے معاشرے میں یتیم کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا گیا تو پھر یتیم خانوں کی ضرورت پڑی یتیم خانوں میں بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یتیم خانوں میں بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے الامان والحفیظ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو خصوصاً وہ یتیم بچے جو ہمارے رشتہ داروں میں ہوں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے امن کان غنی یون اور جو کوئی غنی ہو مالدار ہو تو چاہیے کہ وہ یتیم کا مال لینے سے بچے امن کانا نا فقیراً اور جو یتیم کی پرورش کرنے والا فقیر ہو محتاج ہو غریب ہو فلیا کل تو وہ دستور کے مطابق عرف کے مطابق یتیم کے مال سے اپنا معاوضہ لے سکتا ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پھر جب تم یتیموں کو ان کے مال واپس کرو تو اکیلے نہ دو اشہ دل مال دیتے وقت گواہ مقرر کر لو تاکہ بعد میں تم پر الزام نہ آئے کہ تم مال کھا گئے تم گواہوں کے سامنے یتیم کو مال دو جب یتیم مال کی سمجھ بوجھ رکھنے کے قابل ہو جائے وہ کفا بل اور اللہ آساب لینے کے لئے کافی ہے نصوب والدان و اقربون والدین اور رشتے دار جو مال چھوڑیں اس مال سے مردوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے ولی مما نصیب الوالدان والاقربون اور والدین اور رشتے دار جو حصہ چھوڑیں مال اس سے عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے یہ زمانے جہلیت کی اس رسم کا خاتمہ ہے جس میں عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا مما قلعہ مینو اوکر چاہے مال تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو تمام وارثوں کو مال کا حق دینا لازمی ہے نسوئی بم مفرو یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں آج مسلمان کہلانے والے کیا ان حقوق کو ادا کرتے ہیں کسی کے انتقال کے بعد تین دن گزر جائیں تو شرعی حکم یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کر دی جائے اور جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دیا جائے جو موجود نہ ہو اس کا حصہ امانتاً رکھ لیا جائے جو نابالغ بچہ ہے اس کا حصہ امانتاً رکھ لیا جائے لیکن آج تو نعود بلانزال یہ عالم ہے کہ جس کے قبضے میں جو مکان ہوتا ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ یہ نہیں جانتا وہ یہ نہیں سوچتا کہ وراثت کی اگر میں نے تقسیم نہ کی اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور ورثا کی اجازت کے بغیر میں نے ایسا کیا ہے تو کل بروز قیامت تو جو تباہی ہوگی وہ تو ہوگی دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے اللہ تعالی سب کو سمجھ آتا ہاں اگر تمام وراثا بالغ ہوں اور وہ اپنی مرضی سے خوشی سے کوئی حصہ معاف کرنا چاہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے یا اپنی خوشی سے وہ یہ کہیں کہ ابھی تقسیم نہ کریں ایک سال کے بعد کر لیں دو سال کے بعد کر لیں تو اگر تمام وہ رسا بالغ ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر یہ بھی عرض دوں جہاں تک اپنی خوشی کا تعلق ہے تو خوشی کا مطلب خوشی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھائی بہنوں پر پریشر ڈالتے ہیں پریشر سے مراد یہ ہے کہ اگر ان سے کہیں کہ آپ ہماری وراثت معاف کر دیں اور جو حصہ تمہیں ملنا ہے وہ ہمیں دے دیں ہمیں ضرورت ہے اور بہن کہے نہیں مجھے تو اپنا حصہ چاہیے تو ہمارے معاشرے میں اس بہن کی غیبتیں کی جاتی ہیں تہمتیں لگائی جاتی ہیں انہیں برا سمجھا جاتا ہے بھابیاں یا بھائی یا دیگر رشتے دار ان سے بات چیت بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں مال کے بڑے لالچی ہیں کہتے ہیں کہ بھائی جس پلیٹ میں رہتے ہیں اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے اب بھائی کیا بیچ کر کرائے پر جائے کہاں جائے تو میں یہ ارض کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم شریعت کا حکم ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے چاہے عورت ہو کہ مرد ہو اسے مطالبہ کا حق ہے اسے اس حق کے مطالبے پر اگر برا سمجھا جائے تو ہم گناہ ہوں گے اور پھر یہ سوال کہ اب یہ فلیٹ بیچ کر ہم کہاں جائیں کرائے پر جائیں تو یہ آپ کا فلیٹ ہے ہی نہیں جب یہ برسا کا حق ہے تو اسے بیچ کر سب کا حق ادا کیجئے ہاں اگر سب کی اجازت ہو خوشی سے ہو کوئی اخلاقی پریشر بھی نہ ہو تو پھر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے وہ ادا حید القسمت القربا اور جب وراثت کی تقسیم ہو اور ایسے رشتے دار آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ولیطامہ اور یتیم آ جائیں و مساکین اور مسکین آ جائیں اور وراثت رہی ہے تو پھر ان کا دل خوش کرنے کے لیے اگر تمام ورثہ جو بالغ ہوں وہ مل کر راضی ہو کر کچھ حصہ ان غریبوں کو ان یتیموں کو یا ان رشتے داروں کو جن کا وراثت میں حصہ نہیں کچھ دینا چاہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور اگر وراثت میں تمام وراثا راضی نہ ہوں تو کوئی شخص اپنا حصہ لے کر اپنے حصے میں سے وہ حصہ ان رشتے داروں کو ان یتیموں کو ان غریبوں کو دے سکتا ہے کہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں اور جب تقسیم کے وقت رشتے دار یتیم اور مسکین حاضر ہو جائیں وہ رشتے دار جن کا وراثت میں حصہ نہیں فرضو ہوں من ہو تم انہیں اس مال میں سے کچھ دے دو اور اگر نہیں دینا تو سے لڑو متول قلم معروف ان سے اچھی بات کہو زبان میٹھی جی رکھو حسن اخلاق کا بہ کر بنو جھڑکنا دل آزاری کرنا یہ طریقہ درست نہیں جو لوگ وراثت میں یتیم بچوں کا حق کھا جاتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں انہیں سمجھایا جا رہا ہے ول یق من خلف زب ذرا وہ لوگ سوچیں کہ جو ساخب اولاد ہیں وہ انتقال کر جائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کمزور بچے ہوں خافو علیہم ذرا سوچو ان بچوں کی فکر مرنے والے کو کس قدر زیادہ ہوگی تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا تمہارے رشتے دار کا انتقال ہوا ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تم نہ ان کی پرورش کرتے ہو بلکہ تم ان کے حق کو کھاتے ہو تم سوچو اگر یہ تمہارے ساتھ ہو تمہارا انتقال ہو جائے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور کوئی ان کے حق کو غصب کر لے تمہارے دل کی کیا کیفیات ہوں گی فل اللہ بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ول یقول سدیدہ اور نہ صرف یہ کہ خود انصاف کریں بلکہ انصاف کی سچی بات سب سے کہیں شرم نہ کریں جو ظلم کر رہا ہے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں ول یقول سدیدہ اور انہیں سیدھی بات اور سچی بات کہنی چاہیے ان لذین یا قلو نہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ظلمن کھا لیتے ہیں انما یا کلو نفی بنا وہ اپنے پیٹ میں صرف جہنم کی آگ بھر رہے ہیں وسا یس دنیا میں تو جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں وسا یس لو اور ان قریب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہو جائیں گے اللہ تعالی یتیموں اور تمام مظلوموں کے حقوق کے لیے ہمیں آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہمارے معاشرے میں یہ ظلم اس لیے ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے وہ جانے اس کا کام جانے لیکن اگر لوگ لانت منامت کریں انہیں شرمندہ کریں انہیں ضلیل رسوا, رسوا کریں ان کا معاشرتی بائک کریں تو ایسے ظالم راہ راست پر آ جائیں لیکن ہمارے معاشرے میں ظالموں کو بھی ہم گلے لگاتے ہیں ان کی بھی واہ کرتے ہیں ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنا امیج گرانا نہیں چاہتے لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے سچی بات کہتا ہے اچھی بات کہتا ہے حق بات بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے